اللہ علّہ صحمد علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ <تصفح> بادشاہ ورثہ اور باقی تمام صبح البادشہ اور دیگر سامعین ورثہ گرس کچھ ہم سلامت ہیں ہمارا سلسلہ درس اس کتاب دعوت شریف میں سے آج درس نمبر ستارہ ہیں اور کل وضو کے واجبات مصنوعات آپ کو بتا دیا اور آج غسل کے واجبات مصنوعات آپ کو بتا رہے ہیں جانگر میں تو ایک تو ایک یہ غسل جو ہے دو ترقی کیا جاتا ہے غسل ترتیبی اور ایک غسل ارت معاشی یہ دو ترقی جو فقے میں بیان ہوا ہے اس میں سے میں آپ کو استفادہ کر کے بتا دیتا ہوں اگر یہ فقے کی کلاس میں یہ چیزیں تفصیل سے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا تاہم جو ہے دعوت میں بھی یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں لہذا طہارت کے باب سے متعلق و جو غسل کے جو احکامات ہیں اور جتنا ہمیں بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے تو وہ غسل صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگا اس لیے میں دوبارہ یہ کو دعوت سے بھی غائر کروں ورنہ ہمارا اس دعوت کے میں اصل مقصد اس میں جو دعائیں ہیں ان کی توضیع اور تشریح ہے تاکہ ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں وہ معنیٰ محفوظ سمجھ کر خلوص کے ساتھ پڑھا جا سکے اور اللہ صو خلوص سے پڑھنے والے السلام سے قبول کرے ہاں جی اور ہماری دنیا حد کی مشکلات آسان ہو تو غسل کے کی معنی کیا ہے پورے جسم کو غسلیں یاسل و غسلن غسل خود کو دوہنے کے معنی میں ہے جی جسم کو دوہنا پاک کرنے کے لیے اور دوہنے کے معنی میں تو غسل کے اندر جو ہے چار چیزیں واجب ہیں غسل کے اندر چار چیزیں واجف غسل کو تحت ہے قبراب ہوتے ہیں ہاں ہی بڑی تہارت چونکہ پورا جسم دوہا جاتا ہے تو اس میں جو ہیں جو پہلی جو واجب ہے غسل کی وہ نیت ہے غسل کی جو ہے غسل جناوت ہو مس مت ہو شنی مردے کا ہال لگانے سے یا خواتین کے جو غسل ہیں وہ ہو یا سنت اقسال ہیں مصنوطن غسلیں ہیں سب کا ترکہ ایک ہے یعنی سب کا ترقہ ایک ہے کسی مالک نہیں ہے تو غسل میں نیت سب سے پہلے نیت ہے جو بھی غسل آپ نے کرنا واجب کرنا ہے تو اس کی نیت سنت کرنا ہے تو اس کی نیت تو سب سے پہلے جو ہے غسل کی نیت کرنا نیت غسل میں واجبات میں سے لہٰذا آپ سر پہ پانی ڈالنے سے پہلے کیونکہ سنت ہے ہاتھوں کو کلائیوں تک دہنا ہاں جی اور منہ میں پانی ڈالنا ناک میں پانی ڈالنا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ چیزیں جو پڑنا ہے ہے ان سے پہلے آپ نے جو ہے غسل کا اسلام شروع کرنے سے پہلے استنجا کرنا ہمارا وزو اور غسل دونوں سے پہلے واجب ہے ہاں جی اور غسل میں خاص طور پر اگر آپ کے جسم پر استنجا کے علاوہ جو ہے اگر کہیں بھی کوئی ناپاکی لگا ہوا کسی بھی قسم کی ناپاکی اس کو پہلے پاک کرنا واجب ہے لازم ہے غسل میں پہلے ناپاکی کو پاک کریں گے اور استنجا کریں گے اس کے بعد خود پاک ہونے کے بعد اس کے بعد غسل ترتیبی آپ نے بجا لانا تو پاک کرنی جب اسے ترتیب دی جب بجا لائیں گے تو سب سے پہلے ہاتھوں کو کلائوں تک دہیں گے یہ سنت عمل ہے پھر اچھا منہ میں پانی ڈالیں گے نامے پانی ڈالیں گے ہاتھوں کو تین دفعہ دھونا کلائوں تک یہ سنت ہے منہ نامے بھی تین تین دفعہ پانی ڈالنا وہ سن میں سنت ہے اس کے بعد بھی سنا رحم الحم پڑھ کر پھر نیت پڑھنا ہے جو کہ واجب ہے نیت کا جو یہی الفاظ کا معنی مفہم دل میں سوچنا ہاں جی واجب ہے کافی ہے اور اگر آپ نے زبان پر بھی جاری کر دیا تو زیادہ بہتر ہے تو غسل کی سب سے پہلے واجب جو کہ نیت ہے سر دھونا شروع کرنے سے پہلے آپ نیت کریں یا سرد ہو وہ نیت ہے پہلے غسل جنابت کی نیت. غسل کی سب نیتوں کی نیت ایک جیسا صرف ایک اخلاق چینج ہو جاتی ہے واجب جو غسل ہے ان میں تو آغص نیت ہے آغ تسلحی ہداصل جنابت وسط باحتی سالاتی لی وجوب ہی قربت جی, یہ اس کی نیت ہے آ تسلو یعنی ایک تسلا یا تسلو اختصالت یعنی غسل کرنا آخسلو میں غسل کرتا ہوں میں اپنے جسم کو دوکھتا ہوں ساتھ کے لیے لرخی دور کرنے کے لیے حدث ناپاکی حکمی ناپاکی کو کس چیز کی جنابت کی جناب کس کہتے ہیں انسان جو ہے اپنی روجہ سے حلال بیوی سے مقاربت کے بعد جو ہے مت عورت دونوں پر غسل واجب ہو جاتی ہے تو اس غسل کے واجب ہونے سے یا اس کے علاوہ انسان کو انسان ہونے کے ناطے خواب میں اختلاع ہو جاتی ہے یا کسی بھی وجہ سے جسم سے منی کے اخراج جو ہے اس پر واجب ہوئے غسل کو واجب کرتے ہیں وہ بیداری ہو خواب بے خواب میں ہو تو یہاں بھر مایا کی غسل نیت کرتا ہوں تو یہ اس اس حالت کو جنابت کہا جاتا ہے تو اس سے جنابت آپ پر طاری ہونے سبب نماز سے نہیں پڑھ سکتے نماز پڑھنا آپ پر حرام ہے اور بہت چیزیں حرام ہیں لہذا غسل کرتے ہیں اس کے لیے آپ تسلوم میں غسل کرتا ہوں لراف دور کرنے کے لیے خادا سن جنابت جنابت کے ناپاکی کو حکمی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے وشتے واہ سلات اجتباہ ہاں جی استفال سے اس کے معنی کیا ہے مباح کرنا جائز قرار دینا کیونکہ پتہ ہے حقوں کے غسل کے بغیر نماز میں داخل ہونا حرام ہے اس طرح وضو کے بغیر بھی نماز میں داخل ہونا حرام تھا لہٰذا جو ہے نماز پڑھنا جائز ہونے کے لیے نیت کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو جنابت کے ناپاکی کو دور کرنے کے لیے اور دوسرا نماز پڑھنا جائز جائز ہونے کے لیے وجو بھی اور اس غسل کا کرنا ہاں جی واجب ہونے کی بنا پر لازم ہونے کی بنا پر قول بدن اللہ اور یہ سارے کام چونکہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے ہر حکم کو اس کے رضا کے لیے بجا لیا جاتا ہے لہٰذا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو یہ غسل کی دوسرے جناب کی نیت ہے اور اسی مقام پر اگر آپ نے مردے کے کو ہاتھ چھوائے اس کو اٹھایا غسل دینے سے پہلے تو اس میں یہیں پر ایک لباس چینج کریں گے جو یوں پڑھیں گے آسل و لرف اِہدا سے مانج مس سے نمتے بس کو ہاتھ لگانے کی وجہ سے اس کے بعد اللہ جو اللہ پڑھیں گے ہاں جی مردوں پر تو یہ دو ہی غسل واجب ہیں باقی خواتین کا جو غسل وہ بھی اسی طرف یہ حادث کے بعد باقی جو مصور غسل ہے اس کا نام لے لیں گے ہاں جی اس کا نام لے لیں گے پھر باقی عبارت جائیں گے وس سے واطلا لہو جو اللہ جو انہیں جو بھی غسل کرنا ہے یہ لف اللہ راغ احداث تک حدث تک یہی لفظ ہیں وسط بات سلاد تک سے آخر تک یہی لفظ ہے پھر میں ایک لفظ جو ہے لداث ایک لفظ چینج ہو جاتے ہیں حادث الحیض حداث الن نفاث حداث الجتیازت بس ایک لفظ چینج ہو جاتی ہے باقی الفاظ یہی ہیں غسل کی ایک نیت وہ غسلوں میں یہی نیت ہے ہاں جی باقی سنت غسلوں میں جمعے کی سنت غسل جو ہے اس کی نیت یہ ہے جمعہ کی غسنت غسل اور اس کے سنت غسل نیت یہ ہے غلطمے کی خاص طور پر اور کہ جمعہ کے دن غسل سن کرنا سنت ہے تصل ہو غسل الجمہ آتی ہاں میں غسل کرتا ہوں غسل الجمہ تھی جمعہ کے غسل سن اللہ سنت رسول اللہ اللہ کی پیارے نسول رسول کی سنت ہونے کی وجہ سے قول بتا نہیں اللہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو جمعہ کی سنت کی نیت یہ ہے جو غسل کی سنت کی نیت ہے غسل جب کریں گے جمعہ کے دن تو سنت طور پر غسل کریں گے تو اس کی محصوص نیت یہ ہے اس کے علاوہ باقی جو آیات ہیں عید الفطر ہے عید الاضحیٰ ہے نوروز ہے عادیر ہے ان میں بھی غسل کرنا سنت ہے ان سب کا نیت بھی میں آپ کو بتا کے رکھ دوں تو عید الفطر کے غسل کی نیت باقی ان سب کے ایک ہیں تو آخ تحصیل عید الفطر کو رمضان میں ہاں جی عید کو جانے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے تو آخ تسلو میں غسل کرتا ہوں غسل عید الفطری آخ تسلو میں غسل کرتا ہوں غسل عید الفطری لینو دوبیہ قربۃ اللہ نود و مستحب باعث ثواب اور اجر واجب نے جی سنت ہونے کی وجہ سے مستحب ہونے کی وجہ سے کرتا ہوں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو عید الفطر میں یہ نیت ہے عید الاضحیٰ اسی نیت میں صرف ایک لفظ چینج کرنے ہے آخ غسل ہاں جی عید الفطر کی جگہ پر عید الاضحیٰ ہونا ہے اور ایک لفظ چینج کرنا ہے باقی یہی نیت ہے لین البی اللہ باقی ایسا اسی طرح نوروز کو جو یہی نعت ہے آتسل و نیروزی ہاں جی ایک لفظ چینج ہو گیا لین البح اللہ ایک لفا چینج ہو گیا ہاں جی اور اسی طرح عید الغدیر میں بھی آتسل وغسل عید الغذیر لین البحیق اللہ تو ان سب میں نیت ایک جیسا ہے صرف ایک لوگ چینج کرنا ہے آتا سے لو ہاں جی پھر عید الغیر عید الغذیری عید الاضحیٰ ہاں جی اور عید الفطری عید جی النورضی بین الطبی قبط اللہ چاروں کا جو ہے ایک جیسا نیت ہے جمعے کا تھوڑا سا فراق ہے ہاں تو یہ آپ کو غسل کے نیتیں اس کے بعد جو ہے دوسرا واجب جو ہے پورا جسم کو پانی پہنچانا پورا جسم کا دہونا بدن کا دہونا اس طرح کے جسم کا کوئی حصہ خوش نہ رہیں کوئی ایک رال کے باغ ایک بال بھی خوش نہ رہیں لیکن جسم کا دہنا جو ہے ترتیب سے دوہنا ہے انداز نہیں دہنا ہے تو ترتیب کیا ہے ترتیب سے مراد جو ہے تیسرا واجب ترتیب ہے تو ترتیب سے مراد غسل کے احکام کو ترتیب کے ساتھ بجا لانا مطلب کیا سب سے پہلے ہاتھوں کو کلائن تو دینا اس کے بعد منہ میں پانی ڈالنا نا میں پانی ڈالنا اور اس کے بعد جو پھر سب سے پہلے سر کو دہنا اس کے بعد جسم کے پورا جسم کو دوہ سکر کے ایک دائیں ایک بائیں دائیں طرف کو دہنا اس کے بعد بائیں طرف کو دوڑنا اگلا پچھلا دونوں طرف پہلے دائیں طرف کو کاندھوں سے لے کر پاؤں گی انگلیوں تک پھر اس کو تین دفعہ دوہنا سنت ہے ایک دفعہ پانی پہنچا کے دوہرنا واجب ہے سر کو بھی اسی طرح تین دفعہ دہنا واجب ہے سنت ہے اور ایک دفعہ صحیح طریقے سے پانی پہنچانا پہنچا کے دہنا واجب ہے تو سر کو تین دفعہ دہلیں تاکہ سنت بھی پورا ہو پھر دائیں طرف کو تین دفعہ دھولیں دائیں ہاں یب دن اس کا صحیح پاؤں کے سروں تا پانی پہنچا کے اور پھر اس کے بعد بائیں طرف کو تین دفعہ دھولیں تو یہ آپ کا غسل کا ترتیب کے ساتھ غسل پڑا ہو گیا اس کے بعد جو موالات ہیں مغلاد یعنی پیو پے پہ یعنی اور ساتھ یہ غسل کے دوران جو ہے جب آپ نے غسل کرنے لگا تو غسل کے دوران کوئی فالتو کام کوئی اجنبی کام میں مشغول نہ ہونا سے چمرات کسی اجنبی کام میں مشغول نہ ہونا بلکہ پی در پہ تربیتی اخکھاؤں کو ترتیبی آخاؤں کو جالانا جیسے ترتیب سے بتایا ہاں جی پھر سر کو دونوں پھر دائیں طرف سے بائیں طلف اس سے شروع کے جو سناتے ہیں تو یہ آپ کے غسل کے کل غلط کے چار واجبات ہیں زیادہ واجبات نہیں ہیں لیکن ترتیب آپ کو بتا دیں اور لیکن غسل کے درمیان جو سنتیں ہیں وہ یہ ہیں غسل کے شروع میں جو سنتیں یہ ہے دونوں ہاتھوں کو کلائیں تک دھونا اور پھر کلی کرنا ہاتھوں کلائیں تک دھونے یہ بھی تین دفعہ پھیکے فرمائے کلی کرنا تین مرتبہ اور دو نو دو مرتبہ بھی کافی ہے اور ناگ میں تین مرتبہ پانی ڈالنا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا بسم اللہ اگر شروع میں بھول جائے تو بیچ میں بھی پڑھنے کا خوب یہ چار سوتے جو غسل کے شروع میں غسل کے درمیان قانون کے اندرونی حصے میں تخلیل کرنا ہاتھ ڈالنا غلین ڈال کے پانی پہنچانا اور تمام اعضاء کو اچھا تین تین مرتبہ دکھنا غسل میں یہ سنت ہے تو درمیان میں دو سنت اور ایک سنت آپ کا جہاں جہاں ہاتھ پہنچا ہے غسل میں جہاں جہاں آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے ان کو صحیح طرح سے مالنا ہے ہاں جی صحیح طرقے سے چھپے چپو ہاتھ مارنا ہے تاکہ جو ہے پانی صحیح طرقے سے پہنچے یہ بھی سنت ہے اور یہ تین سنتیں اور آخری سنت جو ہے غسل کے آخر میں پاؤں کے انگلوں کے بیچ میں ہاتھ ڈالنا یہ بھی سنت ہے ہاں جی پاؤں کی انگلیوں کے, کے بیچ میں ہاتھ ڈالنا یہ بھی سنت ہے تو یہ غسل کے واجبات اور سنتیں کل غسل میں آٹھ سنتیں ہیں اور چار واجبات ہیں کل بارہ اس کے احکامات ہو گیا اور دعوت میں آخر میں جو ہے غسل کے دوران ایک پڑی جانے والے ایک دعا ہے ہاں اللہ توحل قلبی اس دعا کا پڑھنا بھی سنت ہے ہاں اور اس دعا کی تشریح تو انشاءاللہ ہم کل کے دراز میں آپ کو کریں گے باقی غسل کا جو ہے ایک ترتیب اس ترتیب کو غسل ترتیبی ہی بولتے ہیں اور دوسرا ایک ترتیب جو ہے غسل کا یہ غسل اجتماشی غسل اتماسی سے مطلب یہ ہے کہ یہ ترکہ بھی صحیح شقے میں آیا ہوا ہے کہ آپ نے پہلے سنجا کیا خود کو صاف پا کیا جس میں کہیں بھی کوئی نجی سے لگا ہو اس کو پاک کیا اس کے بعد ہاتھوں کو کلائیں تک دو یا تین دفعہ منہ میں پانی ڈالا ناک میں پانی ڈالا دو تین تین مرتبہ مطلب پھر نیت کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نیت کریں گے جو بھی غسل کرنا ہے اس کے بعد پانی میں آپ ڈبکی لگائیں گے آپ کے پاس سامنے دریا ہے کوئی تالاب ہے بڑا نہر ہے جیسے آج کل گھروں میں جو ہے بڑے لوگ سوئمنگ پول بناتے ہیں ہاں جی بڑے تالاب بنائے اس میں ڈوبکی لگایا اس طرح ڈوبکی لگایا آپ کے سارے جسم پانی کے اندر ڈوب گیا اور ہر ہر اعضاء کو بالوں تک پانی پہنچ گیا تو ایک دفعہ صحیح طریقے سے ڈوبکی لگایا تمام اعضاء کو پانی پہنچ جائیں تو آپ کا غسل کلیئر ہو گیا تو اس میں پھر ترتیب ساخت ہو جاتے موالات فوراً آپ کو بد زحمت کے مل جاتی ہیں تو غسل کا ایک ترتیب طریقہ یہ بھی ہے ہاں جی باقی یہاں ہے کہ سوال یہ رہتا ہے آیا جو ہے وغیرہ اس کے دوران استعمال کرنا صحیح ہے نہیں ہے سوال بار بار کرتے رہتے ہیں تو مختصر انجاؤ یہ ہے اذن گرہ میں اس پر ہمارے علماء کے میں اخلاف ہیں بعد لوگ بولتے ہیں صابن کو غسل کے بیچ میں استعمال نہ کریں یا پہلے پورا پورا صابون سے جی جسم جی کو صاف کریں صابن سے جی جتنا جی آپ نے لگانے لگا پھر بعد میں یہی ترتیبی غسل کریں ایک یہ وہی ترقہ ہے اور ایک جو ہے آپ نے پہلے اپنے غسل ترتیبی کر لیا ہاں جی آدمی سب کو صابن کے بغیر اس کے بعد آپ نے بعد میں صابن بھی جتنا لگانے لگا دیا تو اس طریقے سے بھی غسل کر سکتے ہیں ہاں جی لیکن جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے اس میں جو ہے صابن غسل سے باہر کوئی چیز نہیں ہے جسم کو بہتر پاک کرنے کے لیے اسی لیے آپ پہلی دفعہ سرک پہ پانی ڈالیں تو اسے پہلی مرتبہ میں صابن بھی استعمال کر لیں ہاں جی کر سکتے ہیں صابن استعمال کریں اور میں صحیح طریقے سے جوڑ لیا کیونکہ پھر آپ کا یہ پہلی مرتبہ دھونا ہو گیا پھر دوسری مرتبہ تیسری دفعہ پانی ڈالنا تو تین دفعہ اسی طرح دائیں طرف جو ہے پہلا آپ نے پانی ڈال دیا اور اس پانی ایک دفعہ ڈال کے صابن لگائیاں اس کو پھر صاف کیا پان پھر اس کے بعد دوسری اور تیسری پانی ڈالیں اس طرح بائیں طرف کو اس طرح دھو لیں چونکہ جو ہے صابن کا استعمال جسم کو بہتر پاک کرنے کے لیے اور وہ غسل سے آؤٹ کوئی چیز نہیں ہے پاکی کو بہتر پاکی حاصل کرنے کے لیے اس لحاظ سے یہ جو ہے جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے یہ صورت بھی جائز ہے لیکن اگر کسی کو اس میں شیک ہو گیا جس طرح بعض فلما فرماتے ہیں تو اس صورت میں پھر وہ پہلے صابن جو خود کو مکمل صاف کریں سر کو جتنا صابن لگانا شیمپو لگانا جسم کو لگانے اس کے بعد میں پھر ترتیب سے ہاتھوں کو کلائیں سے لیں ترتیب سے خود کریں پھر منہ میں نا پانی ڈالیں سر کو دھو لیں ہاں پھر دائیں بائیں اس طرح سے غسل کریں ہاں جی اور اگر غسل جناب میں آپ نے صابن بابن کو ہاتھ سے استعمال نہیں کیا لیکن غسل پورا ہونے کے لیے صابن بابن استعمال کرنا کوئی ضروری نہیں ہے لیکن پانی ہی سامنے پورا غسل ترتیب سے بجا لایا ہے آپ کا غسل صحیح ہے اور اسی سے آپ سے آپ کی غسل مکمل ہے اور آپ نماز اسی صرف پانی کے استعمال کرنے سے غسل کیا ہے غسل کمپلیٹ اور آپ کے نماز اس سے غسل سے بالکل صحیح ہے جس طرح وضو پانی سے صحیح ہوتے ہیں غسل پہ پانی ہی سے مکمل طور پر صحیح ہے صابن کے استعمال کرنا کوئی واجب چیز ہے نہیں ہیں مزید صفائی کے لیے ہے بہتر صفائی کے لیے ہے ہاں جی تو اس لیے اس کو کہاں استعمال کریں یہ مختلف طریقے ہیں جو علمان بیان کے ہاں جی تو اس میں جو ہے اس کو جو بھی صورت آپ کو بہتر لگے اس طریقے کے آپ اپنے غسل کر لیں تو آج کے اندر دس ان کی سے اتفاق ہوتی ہے اور کل انشاءاللہ ہم دعا جو علامہ طاہر والی دعا کی توضیع جی آپ لوگوں کو پیش کریں گے